شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور خطاب نمبر آٹھ خطاب نمبر آٹھ ہے جی اس میں حکم حجاب ہے کتاب نمبر آٹھ میں کہے ہے جی میں نے ابھی کہا تھا نا حکم کا بھی نازل ہوا ساتھ ساتھ ایک اے نبی کریم صلی علیہ وسلم آپ فرمائیں اپنی بیویوں کو و بنات کا اپنی بیٹیوں کو بنات واحد جمع ہے تو معلوم ہوا کہ حضور کی بہت بیٹیاں تھیں ایک بیٹی تھی شیعہ کیا کہتے ہیں ایک بیٹی تھی بیوی فاطمہ باقیوں کے قائل نہیں ہیں قرآن کہتا ہے بہت بیٹیاں تھیں وہ کہتے ہیں بیٹیوں سے مراد ہیں مومنین کی عورتیں کیا کیونکہ دوسرے مومنین کی عورتیں بھی تو حضور کی کیا ہیں بیٹیاں ہم کہتے ہیں وہ تو آگے کھڑا ہوا ہے اور نثال مومنین ہے نہیں تو آگے موجود ہے تو حضور کی بیٹیاں زیادہ تھیں اب میرے عزیز مجھ سے حوالہ سن لیجئے سمجھے یہ حوالہ میں لکھوا رہا ہوں اصول کافی جلد نمبر ایک کتاب الحجیٰ صفحہ چار انتالیس اصول کافی کس کے کتاب ہے شیعہ ہے وہ تو بخاری سے بھی اونچا درجہ دیتے ہیں اس کو بخاری سے بھی اونچا درجہ دیتے ہیں اصول کافی کو سمجھے جی تو اصول کافی جلد نمبر ایک کتاب الحجّا صفحہ چار انتالیس کتاب میرے پاس موجود ہے وہاں ایک غور کرو ذرا تضو جا خدیجہ تھا واہ ہوا ابن و بزی وشرین ساناتاً حضور نے بی بی خدیجہ سے نکاح کیا آپ کی عمر بیس سال سے زیادہ تھی پچیس سال فول دا لہو بی بی صاحبہ سے کون سی اولاد ہوئی بی بی خدیجہ سے فول دا لو منہا قبلا بے حضور کی بے سے پہلے پیدا ہوئے القاسم اے بی بی رقیہ رق زینب تین کلسوم کیا چار سمجھے جی کیا یہ کون پیدا ہوئے جی حضرت کاسن بیٹے تھے نا تو رقیہ بھی ہے بی بی زینب بھی ہے اور کہہ جی ام کلسوم ہے تین آ گئیں وہ بھولے دل ہو بادل بے ساتھ کے بعد بے ساتھ مانا نبول ملنے کے بعد طیب طاہر فاطمہ تو اصول کافی والے نے کتنی حضور کی بیٹیاں شمار کی ہیں چار بھائی چار سمجھے پہلے تین ہیں بی بی رقیہ زینب کلسوم یہ بے سب سے پہلے پیدا ہوئی رسالت ملنے سے اور رسالت ملنے کے بعد کون پیدا ہوئی بی بی فاطمہ چار بیٹیاں تو اصول کافی والا من رہا ہے سمجھے جس کو بالکل بخاری سے اونچا درجہ دیتے ہیں اچھا جی اے میرے محبوب آپ اپنی بیویوں کو کہو بیٹیوں کو کہو مومنین کے عورتوں کو کہو یودنی نا لٹکائیں اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں پردہ کے لیے کس کو لٹنا ہے بڑی چادر لٹکائیں جس کے ساتھ پورا پردہ آ جائے ظال کا دنہ سمر ہجاب یہ سمرائے ہجاب یہ ہے یہ زیادہ قریب تر ہے اس کے کہ پہچانی جائیں پسنا ایزادی جائیں یہ کیا مطلب کہ منافق تھے نا منافق بیمان. سمجھے جب پردہ نازل نہیں ہوا تھا تو منافق آزاد عورتوں کو چھیڑتے تھے آزاد اور آگے مل جاتی تو اس کے ساتھ چھیڑ خانی مزاق کر لی اور اگر پتہ چل جاتا تو کہتے ہم نے تو سمجھا تھا یہ لوڈی ہے کیا ہے لونڈی ہے کسی کی خرید لونڈی ہے ہم نے تو آزاد عورت نہیں سمجھی اس لیے اللہ نے فرمایا اب جب پردہ آ گیا نا تو آزاد عورت کو پردہ ہوتا ہے لونڈی کو ہوتا ہے پردہ نہیں ہوتا تو پہچانی جائیں گی دی جائے گی یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ پہچانی جائیں پس نہ زا دی جائیں اور ہیں اللہ بخشنے والے مہربان پردہ کرو لیکن کچھ کوتا ہی ہو جائے تو معافی ہے مثال طور عورت پردہ کر کے جا رہی ہے آگے ہوا تیز چل رہی ہے کیا تو چادر ادھر ہو جاتی ہے نا بلاکش ہو جاتی ہے تو فرمائی کی معافی ہے یا کسی اور ضرورت کے ساتھ منہ کھولنا پڑتا ہے تو معافی لائل زجر برائے منافقین یہ منافق یہ شرارتیں کرتے تھے البت اگر نہ روکے منافق ڈیبلیو, ڈیبلیو, ڈیبلیو دو اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری شہوت پرستی کی یہاں بیماری کے اندر کیا لکھو شہوت پرستی کی وہ بھی یہاں منافق ہوتے تھے بل مرجون فل المدینہ اور بری خبریں اڑانے والے مدینہ کے اندر منافقوں کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ کوئی خبر آتی نا بری بری خبریں اڑاتے اور مسلمان فلاں نہیں جاتے شکست کھا گئے شکست کھا گئے فلاں کچھ ہو گیا فلاں کھوج ہو گیا تھے اور بری خبریں اڑانے والا مدینے کے اندر یہ رک جائیں اگر نہ رکے تو لالو غری کا بہم البتہ ضرور مسلط کر دیں گے ہم آپ کو ان پہ بہم بانے علئے ہیں ضرور مسلط کر دیں گے ہم آپ کو ان پہ پھر نہ ہم سائے بنیں گے آپ کے بیچ اس مدینے کے مگر تھوڑی عمدہ آپ مسلط ہو جائیں گے سمجھے جی آپ سختی کریں گے پھر یہ مدینے کے اندر نہیں رہیں گے نکل جائیں گے اور ان کے عدم قتال کا حکم اس وقت تھا کہ مدینے کے اندر رہ جائیں اور مدینے سے نکلے تو ان کا حکم عام کافل والا ہوگا پھر مارے جائیں گے جی؟ پھر نہ ہم سے ہوں گے تیرے بیچ اس کے مگر تھوڑے لانت کیے جائیں گے اینما سو کے ہو جہاں ہی پائے گئے پکڑے جائیں گے اور ان کی پکڑ دھکڑ کے بعد کیا ہوگی کتے لوگ تک مار گھا مارے جائیں گے سننا تو اللہ یہ اللہ کا طریقہ چلا آیا ہے بیچ ان دین کے جو گزرے ان سے پہلے اور ہر گرمی پائے گا تو آسے طریقے اللہ کی تبدیلی یہ سمجھ آ نا تو منافقین کی رعایت اس وقت تھی جب مدینہ کے اندر رہے اگر مدینہ سے نکلے بالکل قتل کرنا جائد کو فل ہو گیا جیسے وہ پہلے ابتدا کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ کوئی آدمی منافقانہ طور پہ رہے پھر مدینہ سے چلے گئے تو اللہ نے فرمایا ان کو قتل کرو مالکم فر فی منافقین فیاطین واللہ اللہ ہو عرقا سا ہو پہلے پڑھ چکے ہو یا سلوکناف انیساخ تخویف و خروی تخویف اخروی سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کے متعلق آپ فرما دیجیے سوائے اسکنی علم اس کا کس کے بعد ہے اللہ اب قرآن تو کہتے صرف اللہ کے بعد ہے تو نبی عالم الغائب ہوئے نہ نبی نہ بھلی وما جودری کا لال ساتون قریبہ اے وما جودھری کا سمجھو وماجودری کا بے وقت کیا میں یہ نیچے لکھو گے تب مانا سمجھ آئے گا ومایری کا بے وقت کیا میں اور کون سی چیز جتلاتی ہے تو اس کو ساتھ وقت قیام اس کے یعنی کسی کو علم نہیں یہ مطلب ختم ہو گیا اور کون سی چیز جتلاتی ہے تو اس کو بے وقت قیام ہا یعنی کسی کو اس کا علم نہیں کوئی نہیں بتا سکتا یہ جملہ کو ختم کر دو اللہ اللہ سات علیحدہ ہے اتنی کہہ ہو امید ہے کہ قیامت ہوگی کیا قریب اتنی کہہ سکتے ہیں. اگر ایسے سیدھا سیدھا مانا کرو نا تو مانا بنتا ہی نہیں کون سی چیز جتلاتی ہے تو اس کو شاید کہ قیامت قریب ہو کہ قیامت کا قریب ہونا کوئی چیز نہیں جتلاتی حالانکہ غلط نہیں وہ قیامت تو قریب ہے نا. مطلب یہ ہے کہ آنے والی ہے قریب ہے اور اگر ایسے مانا سیدھا کرتے جاؤ نا اللہ ساتھ اور یوجری کا مفول بناؤ مانا غلط بنتا ہے مایودی کا علیحدہ لاللہ ساتھ علیحدہ بے شک اللہ نے لانت کی کافروں کو اور تیار کیا ان کے لیے کس کو جہنم کو یہ انجام ہے ان کا کفار کا انجام کفار ہمیشہ رہیں گے نہ پائیں گے کوئی یار و مددگار انجام کفار بیان ہو رہا ہے جو قیامت کے منکر ہیں کے کے جائیں ان جیسے کباب بناتے ہیں نا لوگوں کو دیکھا ہے تو کباب کو اٹھ پلٹ کرتے ہیں تو ان کے منہ کو اٹھ پلٹ کیا جائے گا دو سال کے اندر اتھالے پتالے ویسے ساری سرائے کی زبان ہے تو اتھالے پتالے جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں جو ان کو منہ آ کے اندر یقول حسرت کفار تو کہیں گے کافر یا, و... یا لے کاش کے ہم اتاد کرتے اللہ کی اتاد کرتے کس کی رسول کی بکالو سبب ضلالت گمراہی کا سبب اور کہیں گے اے پروردگار ہمارے بے شک اتاد کی تھی ہم نے سادتنا اہل حکومت کی یہاں سادتنا سے مراد کون ہے اہل حکومت ہم نے اتاد کی اہل حکومت کی وہ کوبرانہ اور اپنے وڈیروں کی کوبرانہ سردار وڈیرے اہل حکومت کی اور اپنے وڈیروں کی بس گمراہ کیا تھا انہوں نے ہم کو سیری راہ سے رب بنا کو دگ نظاب اور لانت کر ان کو لانت بڑی کن کو حکومت والوں پہ بھی لانت کرو دگ نظاب ہمارے وڈیروں پہ بھی لانت کرو ٹھیک ہے جی آج کل تو جی ان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں حکومت سے پیسے کھاتے ہیں اور وڈیروں کے طرف داری کرتے ہیں علماء کے پیچھے نہیں لگتے کل کو یہ کہیں گے یا ای الزینا منو یہ حکم نہ ہوم برائے مومنین حکم مومنین نمبر نو تو یہ آ جی نو کام کن کے لیے تھے مومنین کے لیے آٹھ کن کے لیے تھے میرے حضرت کے لیے سترہ اور دو کن کے لیے تھے ازواج متحرا کرے انیس حکم مومنی نمبر نو اے ایمان والو نہ ہو تو مثل ان لوگوں کے جنہوں نے ایزا دی موسا کو انہوں نے موسا کو ایزا دی تم حضور کو اضا نہ پت بری کیا اس کو اللہ نے اس سے کہا انہوں نے اور تھا نزدیک اللہ کے معوزز اللہ نے موسا علیہ السلام کو بری کر دیا پہلی ایزا تو وہی دی تھی کہ وہ اکٹھے غسول کرتے تھے مو علیہ السلام علیہ عدا کرتے تھے تو انہوں نے مو علیہ السلام عیدا دی کہ ان کے خشیے جو ہیں نا سوجے ہوئے ہیں مو صحشی کیا ہیں سوجے ہوئے ہیں سمجھے ادرا کی بیماری ہے تو حضرت نے دکھا دیا یا نہیں ہاں پتھر کے اوپر کپڑے رکھے تو پتھر دوڑا پوری زیارت کر لی تو اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا کس کو موسا السلام کو اور دوسری عزاء ان خبیصوں نے یہ دی کہ کارون نے ایک عورت کو سکھایا تھا اس عورت نے منص علیہ السلام پہ کیا لگئی تہمت لگئی کہ میرے ساتھ تعلقات ہیں اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو مجمع کے اندر قسمیں دی وہ تڑپنے لگی اور کہنے لگی مجھ کو کس نے سکھایا ہے قارون تو قارون پہ عذاب یا خسف کا یا یو اللہ عامن اصول کامیابی اے ایمان بلو ڈرو اللہ تعالیٰ سے نمبر اے کوم صدیدہ اور کہتے رہو درست نمبر دو لکم اعمال ثمر ثمرہ نمبر اے یہ کرے گا تمہارے اعمال کی وجہ پھر لکم ثمر نمبر دو بخشے گا تمہارے گناہوں کو اور جس نے اتاد کی اللہ کے اس کے رسول کی تو کامیاب ہو گیا کامیابی بڑی یہ عام قانون بیان کر دیا انا ارض نل امانت انسان کا مکلف ہونا پہلے بھی احکام کا بیان چلا رہا ہے نہیں وہ پہلے کیا پڑھ رہے ہو احکام اب انسان کا مکلف ہونا بیان کیا وہ انسان مکلف ہے تو احکام جاری ہو رہے ہیں یہ پہاڑ مکلف ہیں اور ان پہ کوئی حکم جاری نہیں پہاڑ کو نماز پڑھ یا جانوروں کا غور نماز پڑھو مکل نہیں مکلف انسان ہے آکام اس پہ جاری ہوتے ہیں تو پہلے آکام کا بیان تھا اب انسان کے مکلف ہونے کا بیان ہے پہلے جی غور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت آکام کی سمجھ لیجئے اللہ نے اپنی امانت کی آکام شریعت کی ن کے سامنے پیش کی پہاڑوں کے سامنے آسمان زمین پہاڑ اور ان کے اندر شعور دے دیا سمجھنے کا کیا دے دیا شعور دے دیا کہ تمہارے اوپر میں احکام شریعت نازل کروں گا اور تمہیں مکلف کرنا چاہتا ہوں ان احکام کو بجا لانا لیکن انہوں نے معذرت کر لی ان چیز نے کیا کر لی معذرت ہاتھ جوڑ دیے اللہ یہ احکام کا وزن ہم اٹھا نہیں سکتے آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ تو نے احکام کا وزن اٹھانا ہے تجھے جی میں مکلا بناتا ہوں احکام تیرے اوپر فرض کر لوں گا تو انسان نے یہ وزن اٹھا لیا نہیں اب وزن اٹھانے کے بعد اکثر انسانوں کا حال یہ ہے کہ اس پہ عمل کر رہے یا نہیں کر رہے نہیں کر رہے سمجھے اب انسان جاہل بھی بن گیا ہے ظالم بھی بن گیا ہے جاہل اس لحاظ سے بنا اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں احکام کا علم حاصل کروں گا تو احکام کا علم حاصل کیا انہوں نے تو کیا بن گیا ہے جاہل ٹھیک ہے ٹھیک ہے مر پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن تو ان کو نہیں آتا نا علیہ میم کو کیا پڑھتے ہیں آلو ظالکل کتاب جہالت ہے کہتے ہیں قرآن کے چالیس پارے ہیں کتنی جی آ وزیر تعلیم پر مار تھے تب دیکھو احکام کا علم حاصل نہیں کیا تو کیا بن گئے جاہل بن گئے احکام پہ عمل نہ کیا تو کیا بن گئے جی ظالم بن گئے آپ کتے کو کہہ سکتے ہیں کتا جاہل ہے گدھے کو کہہ سکتے ہو جاہل ہے یا ظالم ہے کیوں؟, کیوں اس کو اوپر یہ احکام فارسی نہیں ہے نہ استعداد ہے تو انسان نے یا بوجھ اٹھایا تو علم نہیں سیکھا تو جاہل ہے عمل نہیں کیا تو کیا بن گیا زالد. یہ آیت مشکل ہے اس لیے میں زور لگا رہا ہوں یہ آیت کے مختلف مفہوم بیان کیے جاتے ہیں میں آسان طرف سمجھا دیا ہوں انہ ارز کے نیچے کا لکھا ہے انسان کا مکلف ہونا مکلف انسان ہے بے شک پیش کیا ہم نے امانت کو احکام کو امانت کے نیچے کا لکھنا ہے آہ بے شک پیش کیا ہم نے احکام کو اوپر آسمانوں کے نیچے لکھ لو آسمانوں کے ان میں شعور پیدا کر کے ان میں شعور پیدا کر کے اوپر آسمانوں کے زمین کے پہاڑوں کے فا عبائنہ ابائنہ کا من انکار مناسب ہے یا معذرت بس معذرت کے انہوں نے اس سے کہ اٹھائیں نہ کو ڈر گئے وہ نہ ہو کان شک وہ ہو گیا ظالم عملیات میں ظلمیات عمل نہ کیا تو کیا بن گیا جی ظالم فی علمیا علم حاصل نہ کیا تو جہر لے یو اللہ انجام تکلیف تکلیف کا نتیجہ اور انجام یہ ہے تا کہ عذاب دے اللہ منافق مردوں پہ منافق عورتوں پہ عذاب دے اللہ منافق مردوں کو منافق عورتوں کو مشرق مردوں کو مشرق عورتوں کو کیوں عذاب دہی اس لیے کہ انہوں نے اس امانت کو ضائع کر دیا یہ انجنل امانت جو امانت ہم نے پیش کیا کام تکلیف کیا اس امانت کو ضائع کر دیا خیانت کر دی سمجھے کیا اسرے ان کو داخ دے گا بہ یتوب اللہ مہربان وال مومن مردوں پہ مومن عورتوں پہ ہیں اللہ بخشنے والے مہربان یہ پہلے امانت کے ضائع کرنے والے ہیں چار قسم یہ دوسرے امانت کے محافظ ہیں محافظین کے لیے مہربانی ہے ضائع کرنے والوں کے عذاب ہے یہ صورت احذاب بابا بڑی مشکل صورت تھی تب ٹھیک ٹھاک ہے نا سمجھا دی وقت زیادہ خرچ ہوا مشکل صورت ہے